والصلاة والسلام على سيد المرسلين آمنعه تفاءوا وعبد الله من الشياطين الراجم بسم الله الرحمن الرحيم تقي الله واقيموا الصلاة صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك وعلى اصحابك يا حبيب الله صلى الله وسلم وعلى ال الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المهدير الجود والكرم والآل وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي یا یا یا یا یا قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالی نے انسانی معیشت کے اصول اور مبادش اجمالم بیان فرمائے ہیں جن کی تعبیر و تشریح بغیر احادیث نظویہ کے ممکن نہیں ہے نیز احسان کی عملی صورت بیان کرنے کے لیے اس و رسول کی ضرورت ہے احادیث رسول ہمیں قرآنی احسان کی عملی تصویر مہیا کرتی ہیں علاوہ ازی نماز زکا تیمم، حج اور عمرہ یہ محض الفاظ ہیں رحت عربی ان الفاظ کے وہ معنیٰ نہیں بتاتی جو شرح میں مطلوب ہیں اور اگر احادیث رسول موجود نہ ہوں تو ہمارے پاس قرآن کے معنی شرعیہ متعین کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں رہے گا تو آج میں آپ کے ساتھ لیں ضرورت حدیث رجحت حدیث اور حفاظت حدیث کے مطابق اور اگر وقت ہوا تو عدیثوں کی اقسام کے بارے میں بھی چند باتیں عرض کروں گا کیونکہ اعلان کیا گیا تھا کہ جمعات المبارک کو ہم محدین کرام کی سیرت اور ان کی کتب احدیث کے بارے میں تعارف پیش کیا کریں گے تو اس ضمن میں آج یہ تمہیدی بیان ہے جس میں لفظ حدیث ضرورت حدیث سجیت حدیث حفاظت حدیث کے موضوع پر چند باتیں عرض کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کی پیروی کا حکم دیا ہے اور یہ قرآن کریم کی کئی آیات سے ثابت ہے ایک آیت ابھی ہم نے گراوت کی عطی اللہ و عطی اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو ماں ادا تم رسول فا محا تم ان کا ہو رسول تم کو جو حکم دے وہ لے لو اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ کل انکم تم تو شبون اللہ فق ابونی آپ فرما دیجیے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو رفت کا لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اللہ جی تمہارے اعمال کے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے اب اس طرح کی اگر آیات کو جمع کیا جائے جس میں آک علیہ السلام کی اتباع اور اتباع ظاہر ہے کہ حدیثوں کے ذریعے سے ہی ہوگی تو سینکڑوں آیات ہو جائیں گی ان آیات مبارکہ سے معلوم ہوا کہ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت اور آپ کے افعال کی ابتبا قیامت تک کے مسلمانوں پر واجب ہے اب سوال یہ ہے کہ بار کے لوگوں کو حضور علیہ اللہ وسلم کے احکام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کا کس ذریعے سے علم ہوگا اللہ نے حضور کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے بس جب تک محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلم کی زندگی ہمارے سامنے نہ ہو ہم اپنی زندگی کو حضور کے اسوا میں کیسے ڈال سکیں گے اور جب کہ ہمیں اس و رسول پر اطلاع صرف احادیث سے ہی ممکن ہے تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک جس طرح صحابہ کے لیے بنفس سے حضور کی ذات ہدایت تھی اسی طرح ہمارے لیے خود احادیث ہدایت ہیں اور اگر احادیث رسول کو حضور کی دی ہوئی ہدایات اور آپ کے نمونہ کے لیے موت ماخذ نہ مانا جائے تو ابال کی شجت بندوں پر نا تمام رہے گی اور کیونکہ اللہ نے رشت و ہدایت کے لیے صرف قرآن اللہ نے رشت و ہدایت کے لیے صرف قرآن کو کافی قرار نہیں دیا بلکہ قرآن کے احکام کے ساتھ ساتھ رسول مقبول بی بی آمینہ کے قول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام کی اطاعت اور ان کے افعال کی اتباع کو بھی لازم قرار دیا ہے اور اقوال اور افعال کو جاننے کے لیے احدیث کے سوا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے اگر حدیثوں کے سوا کوئی اور ذریعہ ہے تو بتایا جائے میرے آفا صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کھاتے تھے کس طرح پیتے تھے چلنے کے آداب کیا ہیں سونے کے جاگرے کے مسواق کے وزو کی سنتیں نماز کی سنتیں اور قصب معاش کے معاملات تجارت کے معاملات نجی زندگی مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار پہلو ایسے ہیں جو کہ ہمیں صرف اور صرف حدیثوں سے معلوم ہوتے ہیں تو حدیث شریفہ کو اگر معتبر نہ مانا جائے تو نہ صرف یہ کہ حضور کی دی ہوئی ہدایت سے ہم محروم ہوں گے بلکہ قرآن کی دی ہوئی ہدایت سے بھی ہم مکمل طور پر مستفید نہیں ہو سکیں گے کیونکہ اللہ تبارک بتا نے ہدایت کے لیے قرآن نازل فرمایا لیکن اس کے معانی کا بیان اور اس کے احکام کی تفصیل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دی وہ انضی قبر فرما دیا گیا وجو علی محمود کتاب اور رسول مسلمانوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور ایک اور عائد میں فرمایا وہ انضل عیدئی کب ہم نے آپ کی طرف ذکر قرآن علئی کب حکر اب کی طرف ذکر قرآن نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں کہ ان کی طرف کیا احکام نازل کیے گئے ہیں تو ممکن ہے کوئی شخص یہ کہہ دے کہ آیات کے معانی کا بیان اور کتاب و حکمت کی تعلیم صرف صحابہ کے لیے تھی تو پھر اولاً میں یہ کہوں گا کہ اسلام صرف صحابہ کا نہیں ہے بلکہ قیامت تک کے مسلمانوں کا دین ہے اس لیے جس ہدایت کی انہیں ضرورت تھی یقیناً قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کو ہدایت کی ضرورت ہے پھر دوسری بات یہ کہ صحابہ کرام علیہ اجم اجمعین جب اپنی بلندی مقام اور جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب کے باوجود قرآنی احکام کو سمجھنے کے لیے حضور کے بیان اور آپ کی تعلیم کے محتاج تھے تو بعد کے لوگ تو بدرجہ الا اس بیان اور تعلیم کی طرح محتاج ہوں گے اور پھر یہ کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نفون ہے آئس کا کہ وہ رات جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک بہت بڑا رسول بھیجا مغلہ دی باہ پر ان کی جینا رسول امین ہوں غسل اڑیم آیاتی اور یہ غلطی ہوں اور بل علی مغل کتاب وسما اور انسان علیہ وہ ذات جس نے پر لوگوں نے انہیں میں سے ایک بہت بڑا رسو بھیجا جو ان پر ذہنی آیا کی رابط کرتا ہے اور ان کا تجزیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و قسمت کی تعلیم دیتا ہے جبکہ وہ لوگ پہلی کھلی گمراہ میں پہلے کھلی گمراہ میں سے اور بعض کے لوگوں کو جو عظیم پہلو کے ساتھ باعث نہیں ہوئے تو قرآن کی اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی جو تعلیم دی ہے وہ صحابہ صحافہ اتنا الحمردان اجمال کے لیے بھی ہے اور بعض کے لوگوں کے لیے بھی ہے بس ثابت ہوا کہ حضور کا قرآن کریم کی تعلیم دینا اور آیات کے معانی بیان کرنا جس طرح صحابہ کے لیے تھا اسی طرح قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے بھی اور اگر حدیث کو موت نہ مانا جائے تو بعد کے لوگوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تجزیے کا کس طرح شبوت ہوگا اور اس عیسائد کا صدق کیسے ظاہر ہوگا آپ ہی سوچ لیں اگر حضور نہ بدلاتے تو ہمیں کیسے معلوم ہوتا کہ لفظ سلاد سے یہ حکیت مخصوصہ مراد ہے نماز مراد ہے معذم کی اذان سے لے کر امام کے سلام ایرنے تک نماز اور جماعت کی تفصیل ہمیں کیوں کر معلوم ہوتی کسی طرح حج اور عمرے کا بیان کہ تحرام کہاں سے کس دن باندھا جائے وقوف ارفا ثوات زیارت و وداعت ان تمام احکام کی تفصیل اور تعین قرآن میں صحیح نہیں ملتی حج یہ ہے کہ قرآن میں یہ بھی مذکور نہیں کہ حج کس دن ادا کیا جائے زکوٰۃ کا صرف لفظ قرآن میں مذکور ہے لیکن عشر اور زکوٰۃ کی کسی تفصیل کا قرآن میں بیان نہیں پھر ان کی شرعی حیط جس سے فرائض واجبات اور آغاز کی تمیز وہ قرآن میں کہیں نہیں ملتی تو قرآن کے بیان کردہ ان تمام احکام کی تفسیر اور تعین صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے رسالت میں صحابہ کو یہ بیان زبان رسالت سے حاصل ہوا اور بعد کے لوگوں کو یہی بیان احادیث نبویہ سے حاصل ہو رہا ہے اور جو شخص ان احادیث کو موت نہیں مانتا اس کے پاس قرآن کے مجمل اور محکم احکام کی تفصیل اور تعین کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہوگا میرے آقا مدینہ والے مصطفیٰ علیہ وسلم جس طرح معانی قرآن کے مبین اور معلم ہیں اسی طرح آپ بعض احکام کے شارے بھی ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ آپ کی اس حیثیت کا ذکر کرتا ہو، کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ رسول اللہ پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ناپاس چیزوں کو حرام کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو حلال اور حرام کیا قرآن میں کہیں ان کا ذکر نہیں ہے ان کا ذکر صرف احدیب رسول سے ہی ممکن ہے پھر نبی پاک علیہ علام نے شکار کرنے والے درندوں اور پرندوں کو حرام کیا دراز گوش حشرات و العرد کو حرام دیا ہمارے لیے ان احکام کا علم صرف احادیث رسول سے ہی ممکن ہے اور اگر احادیث رسول کو حجت نہ مانا جائے تو فلت و حرمت کے تمام احکام کے لیے شریعت اسلامیہ متقفل نہیں ہوگی تو قرآن کریم کے نفس مضمون کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں حدیثوں کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ تو کی بعض آیات کا نزول کسی خاص واقعے سے متعلق ہوتا ہے بعض دفعہ کسی خاص سوال کے سبب سے کوئی آیت نازل ہوتی ہے اور بعض مرتبہ مشرقین یا منافقین کے کسی بات کے رد میں کوئی آیت نازل ہوتی ہے کبھی کسی آیت میں عہد رسالت میں ہونے والے کسی واقعے کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور کبھی صحابہ کہ کسی عمل پر تمدھی یا اس کی تارید میں کوئی عائد نازل ہوتی ہے لہذا جب تک اس قسم کی تمام آیات کے پس منظر شان نضول اسباب نزول کا رل نہ ہو ان کا کوئی واضح معنی سمجھ میں نہیں آتا اور اگر فہم قرآن کے لیے احدیث ندوی جا تو ایک موت پر معاف اور ہوجک نہ مانا جائے تو قرآن کی بعض آیات ایک معمہ بن کر رہ جائیں یہ بالکل موٹے موٹے دلائل ہیں جو کہ میں آپ کے سامنے ضرورت حدیث کے موضوع پر پیش کر رہا ہوں کہ حدیث کے بغیر قرآن سمجھا نہیں جا سکتا عام طور پر منکرین حدیث یہ کہتے ہیں کہ احدیث کی تدمیم نبی پاک صلی اللہ کا علیہ وسلم کے وسال ظاہری کے ڈھائی سو سال بعد کی گئی یہ پرویزی فرقہ اور وہ تمام لوگ جو کہ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں یہی بات کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس لیے کتب احادیث قابل اعتبار نہیں ہیں لیکن ان کا یہ قول سخت مغالدہ آسرینی پر مبنی ہے کیونکہ احدیث رسول کی حفاظت اور کتابت کے سلسلے میں سے لے کر اتفاع تک پورے تسلسل اور تواتر سے کام ہوتا رہا ہے اور ڈھائی سو سال کے اس طویل عرصے کے کسی وقت میں بھی اس کام کا انتقا نہیں ہوا یہ کام رکا نہیں میرے آپ کا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں متعدد صحابہ نے کو قلم بند کرنا شروع کر دیا تھا امام بخاری اپنی صحیح میں روایت کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل خطبہ دیا یمن کے ایک شخص ابو شاہ نے آ کر عرض کیا میرے لیے یہ خطبہ لکھ دیجیے آپ نے حکم دیا اس شخص کے لیے یہ خطبہ لکھ دو یہ صحیح بخاری کی جن نمبر ایک میں صفحہ نمبر بائیس پر جو ہے یہ حدیث موجود ہے تو دیکھیے سرکار نے اپنی حدیث خود لکھ کر اس کو دینے کا حکم جاری کیا حدیث کی حفاظت ہوئی یا نہیں ہوئی کسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما کو احدیث لکھنے کی عام اجازت تھی انہی سے روایت ہے اور یہ ابو دور کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ میں حفاظت کے خیال سے نبی اباط علیہ السلام سے سن کر ہر بات لکھ لیتا تھا بعض لوگوں نے مجھے منع کیا اور کہا تم حضور سے سن کر ہر بات لکھ لیتے ہو حالانکہ حضور بھی ایک بشر ہیں آپ کبھی خوش ہوتے ہیں اور کبھی ناراض یہ سن کر میں نے لکھنا چھوڑ دیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اس واقعے کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا لکھا کرو قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اس منہ سے حق سوا اور کچھ نہیں لکھتا اور کچھ نہیں نکلتا اس زبان سے اس منہ سے حق سے سوا اور کچھ نہیں نکلتا تو میرے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اپنے فرمان عالی شان اور مطلب احدیث مبارکہ لکھنے کی اجازت صحابہ کو ارشا کروائی اور یہ ابود کا حوالہ ہے شفا نمبر پانچ سے چودہ پر یہ عمر موجود ہے ابو ابود شریف میں پھر اسی طرح حضرت سعدنا ابو رحا رضی اللہ نے بھی حضرت ابن عمر بن الع رضی اللہ تعالیٰ عنا کے احادیث لکھنے کا ذکر کیا ہے یہ بخاری شریف میں جلد نمبر ایک صفحہ نمبر بائیس پر عزیق ہے فرماتے ہیں کہ صحابہ میں مجھ سے زیادہ کسی کے پاس شضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث محفوظ نہ تھی سوائے حضرت عبداللہ بن عمر کے کیونکہ کہ وہ حدیث دکھتے تھے اور میں نہیں دکھتا تھا ظاہر ہے وہ موجودہ یاد کیجیے کہ سرکار علیہ السلام نے ان کی یاداشت کو کس طرح مضبوط فرما دیا جب ان سے فرمایا تھا کہ چادر چلاؤ اور سرکار نے کچھ اپنے مبارک لب میں لے کر اس میں ڈالا اور ان سے جائے کہ اس کو سینے سے لگا لو نہ اس مبارک لب میں کیا تھا جو سرکار نے ڈالا اللہ تعالیٰ اس موجنے کا صدقہ ہم نے بھی اچھا حافظہ نصیب فرمائے اور ہماری لاداش کو بھی محفوظ فرمائے اللہ تعالیٰ اور مضبوط بنا دے اور ہم کی قرآن اور حدیث کی باتوں کو ہمیشہ یاد رکھا کریں تو ابو دعود الباری کی ان روایتوں سے ثابت ہو گیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما علی قدم بند کیا کرتے تھے رہے حضرت ابو ہڈیرا تو ظاہرہ کہ حضور کی توجہ کی وجہ سے ان کا حادثہ بہت تیز ہو گیا تھا اس وجہ سے وہ احادیث نہیں لکھتے تھے تاہم ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحائل کی شکل میں بھی محفوظ تھی حوالہ نوٹ کریں حافظ ابن حجر ازکنانی متوقفی آٹھ سو بانوے بجری فخل باری شرح صحیح البخاری جد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو سترہ میں موجود ہے کہ حضرت عمر بن امریا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آبو رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک حدیث پر گفتگو ہوئی تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے اور ہمیں حدیث کی کتابیں دکھائی اور کہا دیکھو وہ حدیث میرے پاس لکھی ہوئی ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کی تمام لکھی ہوئی محفوظ تھی حافظ ابن حجر حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو ہریرا ابتدا زمانہ رسالت میں احادیث نہیں لکھتے تھے حضور علیہ السلام کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد انہوں نے احادیث کو لکھ لیا کیا اسی زمانے میں وہ اور شخص سے ان احادیث کو لکھواتے رہے ہوں گے اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے تو احادیث لکھ کر حضور کو سنانے کا شرط بھی حاصل کر لیا تھا تفسیر تفصیل میں صفحہ نمبر پچانوے چھیانوے میں ہے حضرت خطاضہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ احادیث لکھوایا کرتے تھے اور جب لوگ زیادہ تعداد میں آئے تو وہ اپنا شزیفہ لے کر آئے اور اس کو ان کے آگے رکھ کر فرمایا یہ وہ احادیث ہیں جن کو میں نے حضور علیہ السلام سے سن کر لکھا اور انہیں میں آپ پر پیش کر چکا ہوں اللہ کا حضرت عبداللہ بن عمر بھی احادیث کو لکھ کر صحافت میں محفوظ رکھا کرتے تھے چنانچہ الجام الاخرا آزاد السام صفحہ نمبر سو میں ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب کبھی بازار جاتے تو اپنی کتابوں کو دیکھ رہتے تھے راوی تاکید کہتے ہیں کہ ان کی وہ کتابیں احادیث پر مشتمل تھیں تو حضرت عبداللہ بن عمر بن العص حضرت ابو وریرہ حضرت انس بن مالک اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جمعین کے بارے میں آپ کی نظر سے مستحکم حوالے آپ کی سماج سے گزر چکے ہیں یہ حضرات عہد رسالت میں احادیث کو صحائف میں لکھ کر محفوظ کر لیا کرتے تھے تو اب ایک اور حوالہ بھی میں آپ کو پیش کرتا ہوں جس سے ظاہر ہوگا سرکار صلی اللہ و تعالی وسلم کے زمانے میں بالعموم صاحبہ لکھ کر محفوظ کر لیا کرتے ہوئے حوالہ نوٹ کریں حافظ نور الدن علی بن ابی بکر الحیدمی المتوفی 807 سو مجمع الزوائر جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 151-152 یہ حوالہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں دوسرے صحابہ کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر تھا اور میں ان سب سے عمر میں کم تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری طرف جھوٹ منسوخ کرے وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا لے جب لوگ باہر نکلے تو میں نے ان سے کہا فضور علیہ نے حدیث کے معاملے میں کتنی شدید وعید فرمائی ہے اور آپ لوگ بھی بسرت احادیث بیان کرتے ہیں یہ سن کر وہ لوگ ہنسے اور کہنے لگے اے بتیجے ہم لوگ جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ سب ہمارے پاس لکھا ہوا محفوظ ہے سبحان اللہ تو ان احادیث سے یہ ظاہر ہو گیا کہ احادیث کو لکھنے اور محفوظ کرنے کا کام عہدت میں شروع ہو چکا تھا اور صحابہ کرام علیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایرشاد آپ کے افعال اور احوال لکھ کر قلم بند کیا کرتے ہیں اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ بعض احادیث میں لکھنے کی جو ممانعت آئی ہے وہ بعض مواقع کے ساتھ مخصوص ہے جنہیں حضور علیہ وسلام نے ان صورتوں میں لکھنے سے منع فرمایا تھا جن میں قرآن اور حدیث کے اشتباع کا استعمال تھا حدیث کو لوگ قرآن نہ سمجھ گئے تھے اس طرح ملا کر لکھنے سے منع کیا تھا تو میرے آپ کا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وشال کے بعد دور صحابہ میں تابعین نے صحابہ کی مرویات کو لکھ کر محفوظ کرنا شروع کیا حضرت سیدنا ابو ہریرا رضی اللہ تعالی عنہ جن سے پانچ ہزار تین سو چوہتر احادیث مروی ہیں انہوں نے بے شمار شاگرد پیدا کیے اور ان لوگوں نے ان احادیث کو لکھ کر معفوز کیا اور یہ سلسلہ روایت آگے بڑھا بڑھایا چنانچہ مسند زاروی میں ہے آپ کے شاگردوں میں سے بشیر بن ندیب نے آپ کی روایات کو لکھ محفوظ کر دیا تھا اور حضرت ابن عباس علی الزاق تعالی کا عنہما سے ایک ہزار چھ سو ساٹھ احادیث مرغی ہیں ان کی روایات کو دوسرے شاگردوں کے علاوہ قریب نے محفوظ کر دیا تھا یہ طبقات ابن ساٹھ میں جلد نمبر پانچ میں صفحہ نمبر دو سو سولہ پر یہ تمام گفتگو تحریر ہے اور اسی طرح طبقات جلد نمبر سات خفا نمبر بہتر کے حوالے سے بھی یعنی کر دوں کہ حضرت سید ان سردی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ دو ہزار دو سو چھیاسی احدیث کے رابی ہیں ان کے بارے میں مسند دارمی میں ہے کہ ان کی مروی کو عوام نے محفوظ کر لیا تھا اور حضرت امر مین سیدتنا عائشہ صدیقہ تاہرہ تجربہ ربی اللہ تعالی اعلان جو دو ہزار دو سو دس احادیث کی روایت کرتی ہیں ان کی احادیث کو عربا بن زبیر نے لکھ کر محفوظ کر لیا تھا جیسا کہ علامہ جلال الدین الخوارزمی نے القفایا میں بھی لکھا اور حضرت عبداللہ بن عمر جو ایک ہزار چھ سو تیس حدیس کی روایت کرتے ہیں طبقات ابرساز اور دارمی میں ہے کہ ان کی روایات کو نافذ لکھ کر محفوظ کر لیا تھا اور حضرت جادر جو ایک ہزار پانچ سو چالیس حدیثوں کے راوی ہیں ان کی مربیات کو فتح بن تعامہ سروسی نے لکھ کر محفوظ کر لیا تھا تو یہ چند مثالیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے دی ہیں ورنہ صحابہ کرام عل مرضوان اجمعین سے احادیث کا سماں اور روایت کرنے والے تمام حضرات احادیث کو ضبط تحریر میں لے آتے تھے پہلی سطح کے آخر تک اسی طرح متفق طور پر کتابت کے سہارے تزئین حدیث کا کام بڑھتا رہا روش کے یہ کسی نقطے پر مشترک اور کسی جہت سے مشتمل نہ تھے بغیر کسی ترتیب کے رام جن کرام نے اپنے اپنی اپنی مرویات کو اپنے سینوں اور صحیحوں میں مافوز کر رکھا تھا یہاں تک کہ کے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلا فرد اور انہوں نے احادیث کو یکجا کرنے کا ارادہ کیا چنانچہ اس کام کے لیے انہوں نے محدمد اور مستند علماء کی ایک کمیٹی مقرر کی جن میں حضرت ابو بکر محمد بن امر بن حضم حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر اور حضرت ابو بکر محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن شہاب زبریم خاص طور پر قابل ذکر ہیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ رہا نے مختلف علاقوں سے احدیز کا لکھا ہوا ذخیرہ جمع کیا اور حضرت ابن شہاب زہری نے ان احدیث کو ترتیب دیا تہذیب سے منظم اور منظمت کیا اور احدیث کو جمع اور منظم کرنے کے ساتھ حدیث کو صنعت کے ساتھ بیان کرنے کی ابتدای ابن شہاب زہری نے کی ہے اور اسی وجہ سے ان کو علم اسناد کا واضح کہا جاتا ہے کہ انہوں نے علم اسناد کو جو شروع کیا تو احدیث کی ترتیب اور تہذیب کا جو کام ابن شہاد زہری علیہ رحمان نے شروع کیا تھا اس کام کو ان کے مایا نازہ برابر آگے بڑھا دے رہے یہاں تک کہ دوسری صدی کے آخر میں ان کے ایک نامور شاگرد حضرت امام مالک بن انس نے عزیز کو باغ بار ترتیب دے کر پہلا مجموعہ حدیث موقع کے نام سے پیش کر دیا مبہ امام مالک اس کے علاوہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بردیات کو کتاب الاثار کے نام سے پیش کیا جس کو ان کے لائق اور قابل صد فخر سلامزہ نے الگ الگ روایت کیا ہے ان حضرات کے علاوہ دوسری صدی کے جن دوسرے متعدد بزرگ مصنفین نے فن حدیث میں کتابیں پیش ہیں ان میں سے بعض کی کتابیں یہ ہیں سننے ابوال ولید ایک سو اکیاون ہجری جامع سفیان سوری ایک سو اکسٹھ ہجری مصنف ابن سرما ایک سو سڑسٹھ ہجری مصنف ابی سفیان ایک سو ستانوے ہجری جامع سفیان بن اوینا ایک سو اٹھانوے ہجری اور تیسری صدی ہجری کے جن مصنفین نے حدیث کی کتابیں تصنیف کی ہی ہیں ان میں سے بعض حضرات کی کتابیں یہ ہی ہیں کتاب الام العلوم دو سو چار ہجری مصنف احمد بن حمبل دو سو اکتالیس ڈگری الجام صحیح البخاری دو سو چھپن ڈگری الجام مسلم دو سو اکسٹھ ڈگری سنن ابو داود دو سو پچہتر ڈگری الجام لطم چھ سو اناسی ڈگری اور ابن ماجہ دو سو تو مزدور اور مستحکم حوالہ جہاز کی روشنی میں میں نے آپ کے سامنے عہدی رسالت سے لے کر کے مستقین تک سنگین حدیث کا ایک مربوط جائزہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ زمانۂ رسالت سے لے کر ہر دور میں احدیز کو قلم بند کیا جاتا رہا اور سینوں سے لے کر تجیفوں تک ہر طرح سے حدیث کی حفاظت کی جاتی رہی نیم ہر دور میں لوگوں نے اپنے زمانے کے مخصوص تقاضوں اور تصنیف و تاریخ کے رجحانات کو سامنے رکھ کر احادیث کی تدگین کی یہاں تک کہ تیسری صدی میں مصنفین نے, نے پہلے لوگوں کی خوبیوں کو نئے اضافوں کے ساتھ دم کر کے ایک جامع اسلوب کے ساتھ اپنی تجانیب کو پیش کیا اور جن کا تفصیلی تعارف ان اللہ مستقبل میں ہم پیش کرتے رہیں گے بار بار یہ حدیث کی ضرورت خت اور تدوین پر مختصر گفتگو تھی جو میں نے آپ کے سامنے کی ہے اس زمن میں چند باتیں مزید بھی عرض کرتا ہوں لیکن پہلے حدیث کی تعریف سماعت پر مالک عریف حدیث علم حدیث کی دو قسمیں ہیں علم حدیث روایا اور علم حدیث ذرا حدیث حدیث اضرو روایت اس علم کو کہتے ہیں جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال احوال،, احوال اوصاف کی ماحت حاصل ہو یہ کیا ہے حدیث اضرو روایت دوبارہ سماپت ہمارے حدیث اگر روایت اس علم کو کہتے ہیں جس سے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ رنم اللہ علیہ وسلم کے اقوال، احوال، افعال اور اوصاف کی معرفت حاصل ہو اس علم کا موضوع خود حضور کی ذات ایک مقدسہ ہے اور علم حدیث ادرو ذرائع وہ علم ہے جس سے راوی اور مروی ان کے حالات حیثیت رد اور قبول معلوم ہوں اس علم کا موضوع راوی اور مروی ان ہو ہیں اب اقسام بیچ پر آئے تو اس کی بہت قسمیں ہیں مرفو حدیث محبوب حدیث مقتو حدیث معلق, معلق، مرسل محدل منقطع مسترف مدرس شاز منقف محدل صحیح ذاتی ہی صحیح غیر ہی حسن لی ذاتی ہی، حسن لی غیر ہی غریب مطروف موضوع غریب حدیث مشہور متباکر دو حدیفیں ہیں وہ کسی اقسام ہیں اب متبادل حدیث کی تعریف کیا ہے جو حدیث ہر دور میں اتنے کثیر ترک سے مرغی ہو کہ ان روایات کا توافق فک القسم عادت محال ہو یعنی جھوٹ پر اتنے راویوں کا جمع ہونا عادت محال ہو اس سے متباتل حدیث کہتے ہیں مشہور حدیث کیا ہے وہ حدیث دو سے زیادہ ترک سے مرغی ہو یعنی سلسلہ صنعت میں کسی شیخ سے بھی تین سے کم راوی نہ ہو اور یہ زیادتی حد تو سے کم ہو غریب عزیز اور مشہور ان میں سے ہر قسم کو خبر واحد کہا جاتا ہے اور عزیز حدیث وہ ہے کہ جس حدیث کے دو راوی ہوں پھر سلسلہ صنعت کے ہر راوی سے کم سے کم دو شخص روایت کرتے ہوں بھارت اور بھی اس کی بہت اقسام ہیں پھر اسی طرح اقسام میں قطب حدیث پر اگر ہم آئیں تو یہ ایسی کتابیں ملیں گی جس کو صحیح کہتے ہیں صحیح بخاری صحیح مغرب اب یہ صحیح کن کتابوں کو کہتے جامع سنن مسند محجم مستحر مستدر رسالہ دل اربعین اطراف یہ کن کو کہا جاتا ہے پھر طبقات کتب حدیث یہاں ہیں پھر مرادب ارباب حدیث یہاں ہیں حدیث ضعیف کے افواج سے متعلق بھی بحث ہے غیر صحیح کی تحقیق ہے متن اور سند میں احکام کا فرق ہے حدیث موضوع کا حکم ہے احادیث سے ثابت ہونے والے امور کی تفصیل ہے حدیث ضعیف کی تقویت کیسے ہو اس سے متعلق مسئلہ ہے پھر مشہور حفاظ حافظ الحادی ان کے معاملات ہیں تو بار اللہ رب العزت کا کتنا, کتنا کرم ہے کتنا کرم ہے کتنا کرم ہے یہ بات ہم اتنی ذمہ داری سے آپ کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے یہ شان اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دی ہے کہ امت مصطفیٰ نے جو ہے اللہ کا کلام کی جمع کیا قرآنِ کریم حضرت صدیق اکبر سے حضرت عثمان غریم رضی اللہ تعالی عنہما نے قرآن کو جمع کیا اور پھر اس امت نے اس قرآن کو اپنے سینوں میں بٹھایا ہمارے سات آٹھ سال کے بچے بھی آپ سے قرآن ہوتے ہیں اللہ کے پاک کلام کی حفاظت کا ایک رشا ہے تو اللہ نے اس امت کو یہ شان عطا دی ہے کہ اس امت نے قرآن کی حفاظت بھی کی ہے اور اس کا خاص قریب سلزم اور اے سکم کی کی حفاظت بھی کی ہے الحمدللہ اللہ الحمدللہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کم بیش بیش ہمگیا ارے مصرا تو السلام دنیا میں تشریف لائے امت مصطف کے علاوہ مجھے کوئی ایک امت بتا دیں جس نے حدیثوں کا اس طرح جو ہے وہ معاملہ کیا ہو اپنے نبیوں اور رسولوں کی حدیثوں کو جمع کیا ہو اس طرح حدیثوں کی کتابیں لکھی ہوں یا اس طرح مسائل اخبیے ہوں صحائف سے یا دیگر قرآن کے علاوہ جو آسمانی کتبے ہیں ان میں سے کسی نے بھی نہیں کیے بتائیے مجھے لا کر مارکیٹ میں جا کر چھانیے معلومات کیجیے کہ آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی حدیث پر مشتمل کوئی کتابیں ملیں گی یا آپ کو حضرت علیہ السلام کی حدیثوں پر مشتمل کوئی کتاب ملے گی کیا آپ کو حضرت سیدنا و مص علیہ السلام کی حدیثوں کی کتابیں ملیں گی نہیں ملیں گی آپ کو لیکن میرے آفا مدینے والے مصطفیٰ سن اللہ و سلم کی حدیث کی کتابیں آپ اگر آپ جائیں تو آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو کون سی حدیث کی کتابیں چاہیے سینکڑوں حدیث کی کتابیں ہیں جو کہ اس امت نے محبوب علیہ السلام کے مبارک الفاظ کو جو ہے وہ قلم بند کیا ہے اور محفوظ کیا ہے اور آج الحمدللہ للہ الحمدللہ الحمد للہ ہم محبوب کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ وہ پڑھتے ہیں اور ان سے الحمدللہ جنت کا رسہ جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں یہ اس امت کی محبت ہے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے الحمدللہ ثم الحمدللہ الحمد اگر ہم اس موضوع کو مزید بڑھانا چاہیں تو ہم اس کو بڑھاتے ہیں کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ ذرا سا ثبوت آئی ہے آج روم پر اور شاید کچھ اتنے سوالات نہ ہوں اگر ہم اپنا یہ بیان ابھی موقوف بھی کر دیں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید پانچ منٹ کے بعد مجھے کہنا پڑ جائے گا کہ نعت شریف لے کر دیں تو بہتر ہے کہ میں اس موضوع کو تھوڑا سا مزید پھیلا دیتا ہوں چند مزید آپ کو جو ہے اس بارے میں اسی موضوع پر چند مزید انشاءاللہ باتیں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ میں اپنے موضوع کو مزید کامل اور عصمل کر سکوں اور انشاءاللہ آپ کو بھی کچھ مواد حاصل ہو سکے آپ میں سے اگر ایک بھی سن رہا ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کی توجہ سے اگر اس قلم میں اضافہ ہو رہا ہے اللہ مجھے بھی انشاءاللہ اس اللہ اس کا فرمائے گا حصول حدیث کی کوششوں کے موضوع پر میں چند باتیں عج کرتا ہوں حصول حدیث کی کوششوں کے موضوع پر دیکھیے قرآن نے مسلمانوں کو اطاعت خدا اور اطاعت رسول کا حکم دیا تھا حکم دیا ہے اور رسول اللہ کی حیات طلبہ کو ان کے لیے ہمارے لیے نمونۂ کمار بنایا اس لیے مسلمانوں کو اصحاط رسول کے قرآن حکم کی تعمیل کے لیے عثمۂ رسول کے مطابق اپنی جیت کے شب و روز گزارنے کے لیے ازیز کی ضرورت ہے جیسا کہ میں نے شروع میں بھی عرض کیا تو دوسری طرف صاحبہ کو اپنے رسول مکرم سے محبت اور یہی محبت ان کے ایمان کی جان تھی اس محبت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اپنے محبوب کی ہر نشانی کی حفاظت کریں احدیث طیبہ ان کشتگاہیں خن وفا کے لیے نظام زندگی بھی تھیں اور اپنے محبوب رہنما کی نشانی بھی یہی وجہ ہے کہ حدیث کے انمول سرمائے کے حصول کے لیے انہوں نے جو کاوشیں کی انہیں صرف بڑی خوش نصیب سمجھ سکتے ہیں جو واقع عشق میں آپ لا پانی کی لفظ سے آج ہوں کیونکہ عقل سے فتوا لینے والے حفاظت عشق کی ویر شمار کڑیوں کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں صحابہ کرام نے حدیث رسول کی حفاظت کے لیے جو کوششیں کی ان کی ایک جلت ہمیں اصحاب صفا کی زندگی میں بھی ملتی ہے جنہوں نے ہر دنیاوی لذت کو ٹھکرا کر بر حبیب پر ڈیرے ڈال دیے تھے مقصد یہ تھا کہ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبانیں غور بار تھے وقتا جو موتی طبقے انہیں اپنے دامن کی زینت بنا لیں ان کی خواہش یہ تھی کہ وہ حضور علیہ السلام کی جس ادا کا مشاہدہ کریں یا آپ کی زبان پاک سے جو بات سنیں اسے سینے سے لگا لیں اور پھر خود بھی ان پاک اداؤں کی تدبیرات سے اپنی زندگی کو منور کریں اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی اس نمت عظما میں جو ہے وہ شریک کریں جو لوگ اپنے دنیاوی کاروبار اور دیگر مصروفیات کی وجہ سے تھما وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنے سے قاطر تھے انہوں نے بھی اس لازوال دولت کو نظر انداز نہیں کیا تھا جو آقا کے قول و عمل سے جنم لے رہی تھی ایسے دو دینی بھائی آپس میں معاہدہ کرتے ایک دن ایک شخص کاروبار کرتا دوسرا بار گاہ حبیب میں حاضری دیتا اور قرب حبیب میں اس کے دل و نگاہ جس دولت دارین سے آش ہوتے شام کو وہ اپنے دوسرے صحابی کو بھی اس دولت میں اپنا شریک بنا لیتا اور جو کچھ حضور رات السلام سے سنا ہوتا یا آپ کے جس عمل کا مشاہدہ کیا ہوتا وہ اپنے اس اسلامی بھائی کو بھی بتا دیتا اور دوسرے روز وہ اپنے کاروبار میں مصروف رہتا اور اس کا دوسرا بھائی حبیب کے جرموں سے شاد کام ہوتا اور شام کو اپنے اسلامی بھائی کو وہ بتا دیتا جو دن بھر اس نے سرکار سے دیکھا یا سنا ہوتا آہ آہ اسی طرح ان کا دنیاوی کاروبار بھی جاری رہتا اور حصول علم اور حصول حدیث کا شغل بھی جاری رہتا اور اس کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلدے بھی ان کی نگاہوں سے اور جڑنا ہوتے تو جو قبائل اسلام قبول کر لیتے ان کے وفود احادیث طیبات کے حصول احکام قرآنی کے عملی نمونے کے مشاہدے اور دیتار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ظلموں سے شاد کام ہونے کے لیے مدینہ طیبہ حاضر ہوتے کوئی مدینہ بھر وہاں قیام کرتا اور کسی کو دو مہینے سیارے حبیب کی خواب کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانے کا موقع ملتا وہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال آپ کے افعال اور آپ کی اداؤں کا مشاہدہ کرتے انہیں یاد کرتے انہیں اپنی زندگیوں میں نافذ کرتے اور اپنے قبائل میں واپس جا کر اپنے دوسرے اسلامی بھائیوں کو صحابہ کو بھی علم کی اس دولت سے آگاہ کرتے تو صحابہ کرام کے حصول حدیث کے شوق اور اس کام کے لیے ان کے زبردست اہتمام کا اندازہ ان واقعات سے لگایا جا سکتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ باقاعبہ نے اپنے ایک حدیث کے حصول کے لیے بھی طویل سفر اختیار کیے ہیں چل واقعات میں کرتا ہوں آپ کے سامنے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں مدینہ طیبہ میں شہنشاہ روسلا اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا تھا آپ نے ایک حدیث اپنے محبوب سے سنی تھی لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ انہیں اس حدیث کے صحیح الفاظ میں کچھ شبہ سا ہو گیا اس وقت ان کے علاوہ ایک صحابی سے حضرت اقبا بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جو زندہ تھے جنہوں نے وہ حدیث سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی اور وہ ان دنوں مصر میں تھے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ شہر مدینہ سے سے میں کٹن منزلوں کو طے کرتے ہوئے ایک ماہ کا فاصلہ طے کر کے مصر پہنچے صرف ایک حدیث کے لیے انہیں حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جائے رہائش کا بتانا تھا اس لیے مسلم انصاری جو کہ امیر مصر تھے ان کے ہاں تشریف لے گئے اور وہاں پہنچتے ہی ان سے کہا کہ میرے ساتھ ایک آدمی بیٹھیے جو مجھے حضرت عقبہ کے مکان تک پہنچا دیے چنانچہ ان کے ہاں پہنچے انہیں حضرت اقبا رضی اللہ تعالی عنہ کو جب معلوم چلا کہ میری زبان مصطفیٰ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے گا تو وہ دوڑے دوڑے آئے پر اشتیاق سے انہیں گلے سے لگا لیا اور تشریف آغری کی وجہ پوچھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے اکبا میں شہر مدینہ سے مسر صرف اس وجہ سے آیا ہوں کہ مومن کی پرداداری اور عیب عبی کے متعلق جو حدیث تم نے حضور سے سنی ہے وہ بتا دو ان کے الفاظ میں مجھے کچھ شبہ کا ہو گیا ہے حالانکہ میں نے بھی سنی ہے تو حضرت اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ حدیث پیش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حضور کو یہ فرماتے سنا ہے یقورو فرمایا من فطر سدیات یومل کی یاما جس نے دنیا میں کسی مومن کے عیب کو چھپایا قیامت کے دن اللہ اس کے ایبو کو چھپائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اور آج دیکھیے کہ مسلمانوں کا کردار کیا ہے کہ اگر کسی کا عیب پتہ لگ جائے تو میٹنگز کال کر لی جاتی ہیں باتیں کی جاتی ہیں اور معاذ اللہ معذل معاذ اللہ پھر وہ غیبتیں چگلیاں نہ جانے کیا کیا بازار گرم ہو جاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت دلوں سے نکلتی جا رہی ہے اپنے مسلمان بھائیوں کی مطلب جو ہے وہ بےآبر رہ گی ہاں یہ طریقہ مسلمان بنتا جا رہا ہے معاذ اللہ سما معاذ اللہ تو بہار حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے سن کر تصدیق فرمائی اور فرمایا مجھے حدیث کا پہلے بھی تھا لیکن مجھے اس کے الفاظ میں وہم سا ہو گیا تھا اور میں نے گوارہ نہ کیا کہ تحقیق سے پہلے لوگوں کو یہ حدیث سناؤں تو سبحان اللہ کمال احتیاط کا کیا انوکھا نمونہ ہے ایک حدیث میں ذرا سا وہم ہو گیا فقط اس کے کی اضارے کے لیے اتنا لمبا سفر اختیار کیا اور حدیث سننے کے بعد اسی روز اپنی سواری پر سوار ہو کر پھر مدینہ کی طرف چل پڑے ہاں نہیں چاہتے تھے کہ وہ مدینے سے دور رہیں مدینے جا کے نکل نہ شہر سے باہر خدا نہ خاص یہ زندگی وفا نہ کرے آم. حضرت سنا جابر بن عبداللہ ربی اللہ تعالی عنہما کو پتا چلا کہ ایک شخص کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اور وہ آج کل ملک شام میں مقیم ہے اسی وقت ایک اونٹ خریدا شام کی طرف چل پڑے وہ ایک مہینے کے بعد ملک شام پہنچے خود صحابی کے مکان پر گئے جن کا نام حضرت عبداللہ بن عزیز ربیع اللہ تعالی عنہ ان تھا اگر بے کا نام سنتے ہی وہ باہر آئے ان سے بغل ہوئے آپ نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ تمہارے پاس محبوب صاحب لولاخ صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو میں نے نہیں سنی اور مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں اس کے سننے سے پہلے ہی میرا انتقال نہ ہو جائے اس لیے میں جلدی جلدی آیا ہوں مجھے میرے محبوب کی وہ حدیث سنا دو مجھے میرے مصطفیٰ سلیم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے وہ پیارے پیارے الفاظ سنا دو مجھے وہ حدیث سنا دو ہاں وہ کہنے لگے حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن لوگ جمع ہوں گے اللہ انہیں ایسی آواز سے بدا دے گا جسے دور والے بھی اسی طرح سنیں گے جس طرح قریب والے سنیں گے اللہ کا فرمائے گا میں محاسبہ کرنے والا بادشاہ ہوں کوئی جنتی اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہو جب تک کسی دو ضروری کا اس کے ذمے کسی ظلم کا حساب داخل ہو اور وہ کساس نہ دے دے حتیٰ کہ ایک تھپڑ کے ظلم کا حساب بھی نہ چکا دے اللہ آج ایک تیسرا واقعہ پیش کرتا ہوں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور ہر وقت بارگاہ رسالت رساگر مکرو خدمت نظر آتے حضور نے بارہا ان کے لیے یہ دعا فرمائی اللہم دین اللہ عما کے حقیقین سے دین کی سمجھ سمجھا فرما حضور کے پردہ فرمانے کے وقت ان کی عمر تیرہ برس کی تھی حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک انصاری سے کہا کہ میرے علیہ السلام تو باغ مفارکت دے گئے ہیں لیکن ابھی صحابہ موجود ہیں انہی سے قصبے علم کا حاصل کرتے ہیں وہ بولے میاں رہنے لوگ اتنے عابر صحابہ کی موجودگی میں کسے کیا پڑی ہے کہ ہم سے آ کر مسائل دریافت کرے تو حضرت ابرین عباس کہتے ہیں کہ میں نے ان کی اس نصیحت پر تانا درے اور حضور علم پر کمر ہمت باندھ لی جس کے متعلق مجھے علم ہوتا کہ اس نے کوئی حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اس کے پاس جا کر وہ حدیث سنتا اور یاد کر لیتا بعض لوگوں کے پاس جاتا تو وہ سو رہے ہوتے اپنی چادر ان کی چوکھٹ پر رکھ کر میں بیٹھ جاتا اور بعض وقت گرد و بخار سے میرا چہرہ اور جسم اٹ جاتا جس وقت وہ نیند سے بیدار ہوتے اس وقت میں ان سے وہ حدیث سنتا وہ حضرات کہتے کہ اے ابن عباس آپ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں آپ نے یہاں آنے کی زحمت کیوں اٹھائی ہمیں یاد کر دیا ہوتا ہم آپ یہاں آ جاتے لیکن میں کہتا کہ میں ارم حاصل کرنے والا ہوں اس لیے میں ہی حاضری دینے کا زیادہ مستحق ہوں بعض حضرات یاد کرتے کہ کب سے بیٹھے ہو تو میں کہتا بہت دیر سے تو وہ برہم ہو کر کہتے کہ آپ نے اپنی آمد کی کتنا اسی وقت کیوں نہ بھجوا دی تاکہ ہم اسی وقت آ جاتے اور آپ کو انتظار نہ کرنا پڑتا میں کہتا کہ میرا دل نہ چاہا کیا میری وجہ سے اپنی ضروریات سے فراغت پانے سے پہلے آ جائیں تو اسی جا فشانی اور ارک ریزی کا سمرہ تھا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابی اللہ اکبر ان سے جو ہے ان کو حضرت ابن عباس کو ممتاز علماء کی سچ میں جگہ دیتے تھے اور صحابہ کرام کا حصول حدیث کے لیے یہی جذبہ تھا جس نے ان میں سے بعض کو کثیر الروایا صحابہ کے طور پر شہرت عطا کی محدسین کثیر الروایا صحابی اسے شمار کرتے ہیں جس سے ایک ہزار سے زیادہ احادیث تجربہ مرمی ہیں حضرت سیدنا ابو سعید خدری سیدنا ابو خدیرا سیدنا ابن عمر سیدنا انس سیدنا ابن اقباس سنگیتنا جابر اور حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ رضی اللہ تعالی تحاور علم مجمعین کو کثیر و ہونے کا شرط حاصل ہے تو حصول حدیث کا جو جذبہ صحابہ کے دلوں میں نوجزن تھا وہ ان سے تابعین کو منتقل ہوا تابعین کے حالات زندگی کے مطالعے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ دور آیا کہ جب علماء امت نے حدیث طیبہ کو ہر قسم کی ترغیب اور ملاوٹ سے پاک رکھنے کے لیے ایسی کوششیں کی جو صرف امت مسلم کا حصہ ہیں یاد رکھیے صحابل کے رام رضوان اجمعین احدیث طیبہ کو یاد کرنے کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے حضرت انس فرماتے ہیں ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے حدیثیں سنتے تھے جب آپ مجلس سے اٹھتے تو ہم آپس میں حدیثوں کا دور کرتے تھے ایک دفعہ ایک آدمی کل حدیث بیان کرتا پھر دوسرا پھر تیسرا بعض آدمی مجلس میں ہوتے تھے اور سات ساٹھ سے ساٹھ باری باری حدیثیں بیان کرتے تھے اور جب ہم مجلس سے اٹھتے تو حدیثیں ہمیں اس طرح یاد ہوتی تھیں کہ گویا ہمارے دلوں میں جو دی گئی ہیں اس طرح ہمیں وہ حدیثیں یاد ہوتی ہیں حضرت امیر مزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہیں عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرد نمازوں کے بعد صحابہ کرام مسجد میں بیٹھ جاتے اور قرآن اور حدیث نبدیا کا دور کرتے تھے حضرت خود ہی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ صحابہ کہیں بیٹھتے تو ان کی گفتگو کا موضوع یعنی حضور کی حدیثیں ہوتی تھیں یا پھر یہ کہ کوئی آدمی قرآن کی کوئی صورت پڑھے یا کسی سے پڑھنے کو کہے تو دور کے علاوہ انفرادی طور پر بھی حدیثوں کو یاد کرنے کا بڑا اہتمام ہوتا تھا اور جن کوشش کے باوجود جن کو کوششوں کے باوجود بھی حدیثیں یاد نہ ہوتیں وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر حدیثوں کو محفوظ رکھنے کی تصاویر معلوم کیا کرتے تھے جیسے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام سے اپنے حافظے کے متعلق عرض کیا تھا ویز حضرت ابو ابویرا رضی اللہ تعالیٰ عن فرمایا کرتے تھے کہ میں حدیثوں کو دل سے یاد کرتا تھا اور حضرت ابن عمر اکبر کرنے کے ساتھ ساتھ لکھتے بھی جاتے تھے حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ ہم حدیثیں یاد کر تھے تو حفاظت حدیث کا یہ شبل صرف عہد نبوی تک محدود نہیں تھا بلکہ عہد صحابہ میں حصول حدیث حفظ حدیث اشاعت الحدیث کا شوق اپنے جوبن پر تھا اپنے جوبن پر تھا مستشریقین جو اسلام دشمن عناصر ہیں انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا کہ وہ روایت حدیث سے منع کو آواز نہیں آ رہی کسی کو آواز آ رہی ہے میری اچھا واحد ہو کے ہو گئی ہے باقی بھائیوں کو آ رہی ہے وائس اگر کوئی اور سن رہا ہے میرے کو تو اچھا حقیب بھائی کو کیا بھی آگاہ ماشاء اللہ ٹھیک ہے جی لاؤ کی سلافتی والے بھائی کو بھی آگ رہی ٹھیک ہے جی جزاکم اللہ مگر جیسے کہ انہوں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی انہوں نے اسلامی خلافت خلافت اسلامی کے گوشے گوشے میں حدیث کی تعلیم کے لیے ایسے صحابہ کو روانہ فرمایا جن کی پختگی سیرت اور بلندی کردار کے علاوہ ان کی جگالت علمی تمام صحابہ میں مسلم تھی اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دلوی رحمۃ اللہ علیہ اجالت الخفاء میں تحریر کرتے ہیں کہ قرآن و سنت کی تعلیم کے لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک جماعت کے ساتھ کوفہ بھیجا حضرت مقفل بن احسار حضرت عبداللہ بن مقفل اور حضرت عمران بن حسین کو بسرا اور حضرت عبادت بن سامق اور ابو دردا کو شام بھیجا حضرت امیر معاویہ کو جس وقت شام کے گورنر تھے سخت تاغید حکم لکھا کہ یہ حضرات جو احادیث بیان کریں ان سے ہر جس تجاوز نہ کیا جائے اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل کوفہ کو یہ حق بھیجا جس میں یہ تحریر تھا کہ میں تمہاری طرف عمار بن یاسر کو امیر بنا کر اور حضرت عبداللہ بن مسعود کو معلم بنا کر بیچ رہا ہوں اور یہ دونوں حضور کے بزرگ ترین صحابہ میں سے ہیں اور بدری ہیں بدری صحابہ ہیں ان کی پیروی کرو ان کا حکم مانو عبداللہ بن مسعود کو تمہاری طرف بیچ کر میں نے تمہیں اپنے نفس پر بھی ترجیح دی ہے سبحان اللہ اور علامہ خضری نے تاریخ التشریح الاسلامی میں مذکورہ والا عبارت نقل کرنے کے بعد یہ لکھا اس کے بعد حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عن مدت تک خوفے میں قیام پذیر رہے اور وہاں کے باشندے ان سے احادیث نبویہ سیکھتے رہے وہ اہل خوفہ کے استاد بھی تھے اور وہاں کے قاضی بھی تھے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کپسرا کی امارت پر حضرت ابو مساش اشعری کو مقرر کیا اور وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے اپنے آنے کی غرض غایت ان الفاظ میں بیان کی کہ مجھے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تمہاری طرح بھیجا ہے تاکہ تم کو میں تمہارے رب کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کی تعلیم دوں اللہ تعالی اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کبھی صوبوں کے حکام اور قرضات اور اثافر اسلامیہ کے قائدین کو خط لکھتے تو انہیں کتاب اللہ اور سنت نقوی پر کاربند رہنے کے سخت تعین فرماتے آپ کا ایک تاریخی خط ہے جو کہ آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو ارسال کیا اس میں قاضی کے فرائض اور مجلس قضاء کے آزاد کو اس حسن و خوبی اور تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ اگر اسے اسلام کا بدترین دشمن بھی پڑے تو جم جائے دیگر امور کے علاوہ آپ نے انہیں یہ بھی تحریر کیا کہ ان واقعات کا جن کے لیے تمہیں کوئی حکم حکم قرآن و سنت میں نہ ملے جن کے لیے تمہیں کوئی حکم قرآن اور سنت میں نہ ملے فیصلہ کرنے کے لیے عقل اور سمجھ سے کام لو اور ایک چیز کو دوسرے پر قیاض کیا کرو اور آپ کا ایک مکتوب جو قاضی شری کو روانہ کیا گیا اس میں آپ ان کے لیے ایک منہار مقرر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب تمہارے پاس کوئی مقدمہ آئے تو اس کا فیصلہ کتاب اللہ کے حکم کے مطابق کرو اور اگر کوئی ایسا واقعہ پیش ہو جس کا حکم قرآن میں نہ ہو تو پھر رسول اللہ کی سنت کے مطابق اس کا فیصلہ کرو تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عہد خلافت میں جب حج کرنے کے لیے گئے تو مملکت اسلامیہ کے تمام وادیوں کو حکم دے جا کہ وہ بھی حج کے موقع پر حاضر ہوں جب وہ سب جمع ہو گئے تو اس وقت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تقریر فرمائی یہ تقریر تاریخ ابن الف کتاب الخراج میں موجود ہے رہا ہوں فرمایا اے لوگ میں نے تمہاری طرف جو حکام بھیجے ہیں وہ اس لیے نہیں بیچے تاکہ وہ تمہیں زدوکوب کریں اور تمہارے اموال تم سے چھینے میں نے انہیں صرف اس لیے تمہاری طرح بھیجا ہے تاکہ وہ تمہیں تمہارا دین اور تمہارے نبی کی سنت سکھائیں حکام میں سے اگر کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہو تو پیش کرو اس ذات پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں عمر بھی جا ہے میں اس حاکم سے کسان لیے بغیر نہیں رہوں گا اللہ اللہ اللہ, اللہ تو حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے محبوب کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نشر و اشعت اور تمام قلم رو اسلامی میں اس پر سختی سے عمل کرانے کی جو کوششیں فرمائی یہ ایک نہایت مختصر خاکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ غور صحابہ میں اچھا ہر تو حدیث کا بھی کتنا کام ہوتا تھا اب ذرا سنت کی تعلیم دینا کیا ہے سرکار کی سنتیں بیان کرنا شریعت کے بارے میں بتانا اور یہ نبی پاک علیہ السلام کی احادیث ہی صحابہ یہ مشتحد صحابہ غیر مشتحد صحابہ محدد صحابہ بیان جو ہے وہ کیا کرتے تھے اور یہ معاملہ جو ہے وہ ہوتا تھا تو یہ ایک مختصر خاکہ تھا لیکن اس سے کم سے کم یہ حقیقت تو معلوم ہو جاتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو یقین تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت امت پر قیامت تک فرض ہے اور اسی میں ان کی ترقی عزت اور حیبت کا راز بھی رہا ہے اس لیے تو آپ نے ملک کے گوشے گوشے میں جدید القدر صحابہ کو بھیجا کہ وہ لوگوں کو ان کے رسول کی سنت کی تعلیم دیں اور حکام کو بار بار اطباع سنت کے لیے مقتوب روانہ دیے جب امت مسلمان نے سنت کو چھوڑا ہے دیکھیے سنت لفظ ہے حدیث پر بھی ہے جس میں حدیث بھی آ جاتی ہے کوئی بھی سنت کسی وقت ہمیں معلوم کری جب ہم نے حدیث پڑھی بغیر حدیث پڑھے مجھے کوئی سنت بتا دیں آپ ظاہر ہے بے شمار حدیثیں ہیں جو کہ حدیث سنتیں ہیں جو حدیث پڑ کر ہی معلوم ہوتا ہے تو لفظ سنت حدیث پر بھی مشتمل ہے یہ بات یاد رکھی تو جب امت نے سنت کو چھوڑا ہے تو پھر اس کا عروج زوال میں بدل گیا دیکھیے صحابہ کے دور میں کتنا مشہور واقعہ ہے ایک جنگ کے موقع پر فتح نہیں ہو رہی تھی صحابہ نے غور کیا کہ کیا وجہ ہے اتنے بڑے بڑے بار کے اللہ نے ہم سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں فتح عطا فرما لی یہ ہم سے کامیابی نہیں ہو رہی کہیں ایسا تو نہیں کہ سرکار کی کوئی سنت چھوڑ رہی ہو تو خیال آیا کہ جہاز کے اس سخت ترین موقع پر جہاد میں تو نہیں فزیکلی فٹنس کتنی چاہیے ہوتی تھی کہ گھوڑے پر مسلسل بیٹھنا تلوار چلانا نیزا پکڑنا دیر کمان کی سنبھالنا پھر ڈال کو دوسرے ہاتھ میں لینا گھوڑے کی لگام کو بھی مطلب جو ہے وہ پکڑنا ذرا پہننا کھود پہننا اور پھر سارا دن اپنے مطلب ہاتھوں کے ذریعے تلوار چلانا نیزے چلانا تیر چلانا فزیکلی فٹنس کیا کمال ہوتا تھا اس دور کا تو صحابہ نے جب غور کیا تو معلوم چلا کہ جہاد کے اس معاملے میں ہم سرکار کی ایک سندر مسواح کو چھوڑے بیٹھے ہیں تو اگلے جن صبح صبح صحابہ جو ہے وہ مسوا کر رہے ہیں کافروں کے جاسوس بھی اس وقت لشکر اسلامی کے قریب تھے جب انہوں نے دیکھا اب ان کو کیا پتا کہ کیا سنت ہے انہوں نے جا کر یہ بتایا کہ بھائی آج مسلمان جو ہیں وہ اپنے صبح صبح دانت تیز کر رہے ہیں اور آج ہمیں کچا چبا جانے کا ارادہ ہے کیونکہ وہ فتح نہیں حاصل کر پا رہے تو بس اسی ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ کافی با کھڑے ہو گئے تو ہم خاصہ کر لیجیے کہ میرے علیہ السلام کی مبارک سنت میں کتنی عظمت ہے الحمدللہ الحمدللہ, الحمدللہ وہ زمانے میں ہو کر اور ہمخار ہوئے تاریخ سنت و قرآ ہو کر احدیث کے محفوظ رہنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ سرکار علیہ صلاح و السلام کے ارشادات صحابہ کے لیے فقط متبرک جملے ہی نہیں تھے جنہیں صرف تبر کے لیے یاد کر لیا جاتا بلکہ ان کی زندگی کا ہر پہلو انہی شاد کے سانچے میں ڈرا ہوا تھا ان کے دل کے ان لطیف احساسات سے لے کر جنہیں پابند الفاظ نہیں کیا جا سکتا ان کی تصعیق تک سب کے سب سنت مصطفیٰ کے پابند پابندیں ان کی خلوتوں کا فوز و گداز اور ان کی جلبتوں کا خروش عمل ان کی شب بیداریاں اور ان کے پہلور سب فرمانے مصطفیٰ کے تابے تھے اور جو قول خیل سے ہر وقت ہم کنار رہے وہ کیسے فراموش ہو سکتا ہے اور وہ فرمان جس کے متعلق یقین ہو کہ اس کی تعمیر میں ہماری فلاح ہے فلاح داریں اس کی یاد کے کی نقوش کیسے دھندلے پڑ سکتے ہیں صحابہ کو جو عشق تھا مشبوب خدا سے جو جنون تھا اس کے ہر اشاعت کی تعمیل کا جو سودا تھا حضور حضول علم کا جو جذبہ تھا تبلیز دین قیم کا اس کے پیش نظر ایک اجنبی بھی پورے وسوخ سے کہہ سکتا ہے کہ صحابہ نے حضور کا ایک فرمان بھی فراموش نہ ہونے دیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم علیہ السلام کی حیات طیبہ کو تمام ملت کے لیے عثوار حسنہ بنایا یہ اسوار حسنہ دین مقین کا یہ نمونۂ کامل اور قرآن کی یہ تفریح مجسم ان کے سامنے تھے عبادات میں تو رسول اللہ کے اجتماع کے بغیر ان کے لیے کوئی چارہ کار ہی نہ تھا ان کو تو وہ رسول کے عملی نمونے کو دیکھے بغیر ادا کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے لیکن ان کی اجتباع رسول کی عبادات تک محدود نہ نہیں بلکہ انہوں نے اپنے محبوب اور اپنے رب کے حبیب کی ہر عادت اور ہر عذاب کو اپنانے کی کوشش کی صحابہ کی خواہش ہوتی کہ ان کی نشش و برباد ان کی گفتار ان کا کردار ان کا سونا جاگنا کھانا پینا سب حضور علیہ السلام کے نمونے کے مطابق ہو اگر کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرے بان کو کھلا دیکھا تو اس نے اپنے حبیب کی سبا کو اپنانا ہی اپنے راستہ صحافت سمجھا کسی نے حضور کی کسی بات کے بعد مسکراتے دیکھا تو اپنے اوپر مہزم کر دیا کہ وہ بھی اس بات کے بعد اپنے حبیب کی سبا میں مسکرائے گا ہم یہاں صحابہ کے سنت رسول سے متعلق چند مثالیں پیش کرتے ہیں اپنے موضوع کو میں ذرا بزید وسیع کر لیتا ہوں دیکھیے سرکار کے صلاح وسلام نے اپنی حیات طیبہ کے آخری الیام میں شمدائے موتا کا انتقام لینے کے لیے حضرت اسامہ بن رحد رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں لشکر تیار فرمایا تھا سرکار کے وصال فرمانے کے سبب لشکر بروقت روانہ نہ ہو سکا یا تھوڑا سا دور گیا تھا تو خبر آ تو جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو انکار زکوۃ اقتدار اور دعوی آئے نبوبت جیسے کئی فطروں نے نوشید اسلامی ریاست کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ان حالات میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر اسامہ کو روانہ کرنے کا تہیا دیا اہم الرائے صحابہ نے ان حالات میں لشکر اسامہ کو روانہ کرنے کی درخواست روانہ نہ کرنے کی درخواست کی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ ٹھیک ہے یہ حالات نا ہیں مگر ماحول کے پرفتن دباؤ کے باوجود لشکرِ اصطلاح اسامہ ضرور روانہ ہوگا اور اس لیے ہوگا کہ سرکار کا حکم ہے لشکرِ اسامہ کو روانہ کرو انخو جیش عثامہ لشکرِ اسامہ کو روانہ کرو اس موقع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پرجوش للچے میں یہ الفاظ بھی فرمائے کہ خدا کی قسم اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ اس لشکر کے روانہ کر دینے کی بنا پر مرکز کمزور ہو جائے گا اور دل میں آ کر مجھے کہا جائیں گے تو بھی حکم مصطفیٰ کی تعمیر ضرور کروں گا کیونکہ میں اپنا حکم نہیں بلکہ رسول کریم کا حکم نافذ کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور اس موقع پر حضرت سیدنا صدیق کے اللہ تعالی عنہ کہ یہ الفاظ کی مروی ہیں فرمایا میری یہ مجال نہیں کہ اس ڈنڈے کو کھول دوں جس کو حضور نے اپنے دست عقد سے باندھا ہے ہاں ہاں ہاں ہاں ہا تمہارا اس طرح کی کئی مثالیں ہیں جو کہ یہاں پیش کی جا سکتی ہیں کہ صحابہ کرام محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتے سرکار کے ہر حکم پر کس طرح جو ہے وہ مطلب جو ہے وہ سرکار کی ہر حکم پر عمل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے تھے احادیث صحابہ کرام کی احتیاط بھی بہت ہوتی تھی اور پھر اس کی تدوین سے متعلق تو میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر بھی چکا ہوں احادیث لکھنے کی ممانعت کا مسئلہ جو ہے اس کے بارے میں بھی مختصر بتایا ہے تفصیل انشاءاللہ پھر کبھی بیان عنشہ دوں گا اللہ تبارہ کا بطالع جلا جلا اپنی بار میں اس بیان کو قبول فرمائے حدیث پر معاذ میں صحابہ نے حدیث کے بارے میں کیا قابل سے فرمائی ہیں ضرورت حدیث حفاظت حدیث اصول حدیث کے موضوع پر یہ آج کا بیان تھا اور کوشش ہم نے کی ہے کہ اس بیان کو جو ہے وہ اس انداز سے پیش کروں کہ جو آسان بھی ہو الفاظ کے اعتبار سے بھی اور سمجھنے کے اعتبار سے بھی آپ میں سے جو بھائی بھی اس موضوع پر سننا چاہے دیگر اڈما کے بیانات بھی آج اس موضوع پر ہوں گے اور بہت کامل ہوں گے انشاءاللہ اور کتابیں تو بہت ہیں جو کہ اس موضوع پر لکھی گئی ہیں لیکن اگر یہ بیان بھی سننا چاہیں تو مجھے امید ہے کہ ہمارے اعظم بھائی جو ہیں 347 فورٹی سیون بھائی انہوں نے ریکارڈنگ کی ہوگی تو اس بیان کی ریکارڈنگ اگر آپ میں سے کوئی بھائی لینا چاہے تو ہمارے اے زیڈ بائی 347 فورٹی سیون بھائی آزم بھائی ہیں یہ ان سے حاصل کر سکتا ہے اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین عامر آمین, آمین تو ان شاء اللہ آئینہ جمع المبارک جی والم السلام آئندہ جمع المبارک کو دا جمعہ یاد رکھیے گا کہ اس کے نام آپ رکھیں تدمی حدیث تدبین حدیث جو ہے نا نام رکھیں یا اس حفاظت حدیث اور صحابہ اس طرح کا کوئی نام اس کی ترکیب بنا لیں تدبین حدیث کہہ لیں تدمین حدیث عہد رسالت میں عہد رسالت و صحابہ میں یا حفاظت حدیث اور صحابہ کرام رکھ لینا لکھنا حفاظت حدیث اور صحابہ کرام ٹھیک ہے جی تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ ہوا ہے مجھے بولتے ہوئے تو تھوڑا سا مجھے ریسٹ دے دیں پھر ان شاء اللہ آپ لوگ سوالات کر لیجیے گا نہ صرف لے کر دے بلکہ آپ نے تو میرا خیال ہے مین ٹیکس پر ہی پوچھنا ہوگا لکھیں سوال لکھیں السلام